والا قود اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سچا اور اچھا ٹھکانہ عطا کیا دوبارہ مصر میں آ کر مصر کے بعد بن گئے رزق نہ ہوں منت بات اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی لیکن پھر حضرت موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ گناہوں میں پڑ گئے فمخ لفو العلم بس انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا حضرت عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے قرآن پاک آ گیا مگر پھر بھی وہ اپنے اختلاف پر اور اپنی ضد پر قائم رہے ان کا یقبی بئی نہ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فی ماں کانو فی ہی یخون ان تمام باتوں میں جن میں وہ شک کیا کرتے تھے اختلاف کیا کرتے تھے فعین کن تفیح شک اقرآ پڑھنے والے قاری اگر تو شک میں ہے تا قیامت آنے والے لوگوں کو خطاب ہے مما انزلنا ضلع کا اس کلام کے بارے میں جو تمہاری طرف نازل کیا ہم نے قبل کا بس تم پوچھو ان یہودیوں عیسائیوں سے جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے تھے ان یہودیوں عیسائیوں میں سے جو ایمان لے آئے ان سے معلومات حاصل کرو وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو میں بھی تھا انجیل میں بھی تھا اور زبور میں بھی تھا میر رب کا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا فلا تک نن منل ممترین ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا ولا تک منل کر ہرگز تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا پت مِنَ الْخَاسِرِينَ الخصرین پس وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے الَّذِينَ حق عَلَيْهِمْ کلی متوکا بے شک وہ لوگ جن پر اللہ کے کلمات پورے ہو گئے یعنی انہوں نے گناہ کیے اور گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ان کے دل سیاہ ہو گئے سخت ہو گئے دلوں پر مہرے لگ گئیں لا یو وہ ایمان نہیں لائیں گے کلآتر اذابل علیم اگرچہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے جن کے دل مردہ ہو گئے یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ کا عذاب دردناک عذاب دیکھ لیں لیکن جب دردناک عذاب آ جائے پھر ایمان لانا قبول نہیں ہوتا اسی طرح ملک الموت علیہ السلام نظر آ جائے پھر بھی ایمان قبول نہیں فل الا کانت فریت ان آمنت نف ایمان جس قوم کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ توبہ کر لے تو اس کا ایمان اسے نفع نہیں دیتا کیونکہ توبہ قبول ہوتی ہے عذاب آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے کیونکہ ایمان بالغیب ہے جب دیکھ لیا تو اب ایمان بالغیب نہ رہا بن دیکھے ایمان لانا ہے جب ملک الموت کو دیکھ لیا تو اب تو یقین ہو گیا کہ مرنا ہے قبر میں جانا ہے آخرت ایک سچا معاملہ ہے تو ایمان بالغیب مقبول ہے اللہ قوم یونس مگر یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کو دیکھنے پر ایمان لائی اور اللہ نے کرم کیا اور ان کے ایمان کو قبول فرما لیا لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلط و سلام کی قوم عام قوموں سے مستثنا تھی کہ عذاب شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ سمل گئے وہ بادل آنے لگے اور حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اگر آج آخری رات ہے توبہ کر لو کل اللہ کا عذاب آ جائے گا تو یہ آپس میں کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا رات کو دیکھو یون علیہ السلام ہمارے علاقے میں رات گزارتے ہیں یا علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب لوگوں نے رات کو تلاش کیا تو پتہ چلا آپ علاقہ چھوڑ کے تشریف لے گئے قوم سمجھ گئی یونس علیہ السلام نے سچ کہا سب توبہ کرنے لگے استغفار کرنے لگے اور ایک دوسرے کے حقوق معاف کرنے لگے یہاں تک کہ کسی نے کسی کی اینٹ چرا کر اپنی عمارت میں یا اپنے گھر میں لگا لی تھی تو وہ اینٹ دوبارہ نکال کر اسے واپس کی اس طرح معافی تلافی کرنے لگے صبح ہوئی تو گھنے, گھنے کالے کالے بادل آنے لگے بظاہر ایسے بادل تھے جیسے بارش کے ہوں لیکن وہ سمجھ چکے کہ اب یہ عذاب کے آثار اب شروع ہو جائیں گے یہ بادل جو ہے ان قریب عذاب بن جائیں گے یہ کوئی بارش کے بادل نہیں ہے لیکن بظاہر یہ بارش کے بادل لگتے تھے ابھی عذاب کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے لیکن بادل جمع ہونے لگے وہ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے سچ کہا انہوں نے پھٹے پرانے موٹے کپڑے پہنے اور جنگلوں میں نکل گئے رونے لگے استغفار کرنے لگے توبہ کرنے لگے اللہ تبارک کا وطالہ نے کرم کیا اور ان کی توبہ قبول فرما لے لما آمنو جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم عذاب آداب فی الحیات دنیا ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا وہ متا نا ہوں اور ایک وقت تک ہم نے فائدہ اٹھانے دیا مراد یہ کہ اگر یہ عذاب سے بچ بھی گئے پھر اگر دوبارہ نافرمانی کریں گے تو ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی دنیا کے اندر کوئی ابھی نہ مرے بعد میں مرے ایک نہ ایک دن تو مر کے جانا ہے چاہے وہ دس سال جیئے چاہے وہ سو سال جیئے آخرت کے مقابلے میں دس سال بھی بہت قلیل ہیں اور سو سال بھی قلیل ہیں بلکہ آپ اگر دنیا کی مختصر ہونے کو سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی عمر بیس سال ہوگی کسی کی تیس کسی کی چالیس کسی کی پچاس کسی کی ساٹھ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ساٹھ سال ایسے گزر گئے کہ بہت جلدی گزر گئے ہمیں پچھلا ہوا وقت گزرا ہوا وقت بہت کلیل محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے جلدی بچپن سے جوان ہوئے اور بوڑھے ہو گئے تو مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی واقعی اور دنیا کی حقیقت آشکار ہوگی تو محسوس ہوگا کہ چند لمحات کی زندگی کے لیے ہم نے ہماری آخرت کو برباد کیا ولو شا رب کلا من منسل اردی کلو ہم اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اس پر ایمان لے آتے مگر اس صورت میں کیا ہوتا بندے کو جو اختیار دیا گیا ہے انسان اور جنات کو دو راستے دیے گئے ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے ان میں عقل دی گئی وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کریں تو ہدایت کے راستے پر چلیں اور اگر عقل استعمال نہ کریں تو گمراہی کے راستے پر چلیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انسان اور جن کو اختیار دیا اور انسان اور جن کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتی تو انسان کو اور جن کو مجبور محض نہیں بنایا گیا یہ اللہ کی مشیت ہے اگر وہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا کہ کوئی گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ پر فالج پڑ جاتا پھر توبہ کرتا تو ہاتھ صحیح ہو جاتا اگر اس طرح کے دو تین معاملات ہو جاتے تو ہی نیک ہو جاتے لیکن اس وقت یہ دنیا دار المتحان نہ بنتا یہ دنیا آزمائش کی جگہ نہ بنتی یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے کہ ڈھیل دی گئی ہے اب جو اس ڈھیل سے انجام کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے وہی عقلمند اور دانا ہے افانتا انت ہن ناسا حتا یقون کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں یعنی ہمارا کام تو صرف دین کی تبلیغ کرنا ہے اور ہمیں تبلیغ دین پر ثوباب ملے گا ہم اپنی کوشش کر لیں اس کے بعد اگر لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو اتنا رنج نہ کریں کہ ہمارے کام دوسرے ڈسٹرب ہو جائیں اس کا غم نہ کریں کیونکہ ہدایت اسی کو ملے گی کہ جو کوشش کرے گا ہدایت کی طرف آنے کی بارش رحمت کی برستی ہے لیکن جب روٹ پر برستی ہے تو چاہے ایک گھنٹہ برستی رہے کہ ایک سال تک برستی رہے روٹ پر کوئی پیداوار نہیں اگتی تو یہ زمین کا قصور ہے یہ جب بارش سرسبز و شاداب علاقوں میں پڑتی ہے تو زمین کو زرخیز بنا دیتی ہے تو اسلام کی بارش رحمت کی بارش تبلیغ دین کی باتیں کہ رحمت الہی کی بارشیں ہیں جس کا دل مردہ ہوگا اور سخت پتھر سے بھی زیادہ ہوگا اس پر اثر نہیں ہوتا تو ہماری تبلیغ میں کسور نہیں ہونا چاہیے ہم پورے طور پر اسلام کی دعوت پہنچا دیں اب عمل جو کرے وہ اس کا اپنا بھلا ہے جو جان ایمان لاتی ہے وہ اللہ کے اذن سے لاتی ہے جس پر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اللہ ہم پر بھی کرم فرما دے اور ایمان پر سلامتی عطا فرما وہ رجس الین اور اللہ تعالی ان لوگوں پر اپنا عذاب رکھ دیتا ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتے عقل کو استعمال نہیں کرتے غرو ماضا پسماوات اے محبوب آپ فرمائیے آسمان و زمین میں دیکھو کیا ہے قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت پہ غور کرو اللہ نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب بھی نہ آئے کوئی رسول بھی نہ آئے تو قدرت کے مظاہر ایسے ہیں کہ عقل مند جس میں عقل ہے جو پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو خدا کی وحدانیت اور خدا کی معرفت ان دلائل کو دیکھ کر حاصل کر لے پھر جب اتنے دلائل بھی ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہیں رسول بھی آئے انبیاء بھی آئے مبلغین بھی ہیں اس کے باوجود کوئی راہ ہدایت پر نہ آئے تو اس کا اپنا کتنا بڑا قصور ہے وما عن قوم يؤمنون جو قوم ایمان نہیں لاتی اسے نصیحتیں اور ڈر کی باتیں اثر نہیں کرتی فہل تو بس تم غور کرو کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں علام مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خلو من قبلی صرف گزرے ہوئے لوگوں جیسے ایام کا انتظار کر رہے ہیں لوگ توبہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں ابھی بعد میں کر لیں گے بعد میں کر لیں گے تو بعد سے مراد کیا ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا تب توبہ کریں گے کل اے محبوب آپ فرمائیے فن تو انتظار کرو انی معاکم من المن تو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں تم منجی رسولانا پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے ودین آمن کدالکھا اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے حق فن علین ننجل مومین مومنوں کو نجات دینا ہم نے اپنے ذمہ کرم سے لازم کر لیا یہ اس کا فضل ہے